اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں أَشَدَّ مِنْ مَثَلُ پھر جو لوگ ان مکے والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے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 ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقشے قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں قل مترف ہے انجن ابال اتی ان سر ہتدوں اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے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 للی ف پرانی فین سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے چنانچے وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور ابراہیم نے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 اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينہم معیشتہم في الحیات الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربک خیر ممنون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 فلما هم اذا هم منها يضحكون پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے أَكْبَرُ مِنْ ہیں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 اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا وَلَمَّا بَبنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ يَصِدُّونَ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکا یک شور مچانے لگے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 عیسیٰ بالبينات قال قد جئتكم بالحکمة ولابين لكم ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون اور جب عیسی کھلی ہوئی نشانی لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں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 الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے یا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا آن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 تم ہمیشہ رہو گے تل کل جن تلتی ارس تموہ ہے تم اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا ہے